آپ جھٹ والوں کی بات نہ مانیں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور آپ کی قوم کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے تو آپ کے لیے یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی تقزیب کرنے والوں کی بات مانیے وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کی ایپ جوئی نہ کریں اور ان کی بے بسی بیان نہ کریں تاکہ وہ بھی آپ کو گالی نہ دیں اور اذیت نہ پہنچائیں